کہ راتیں رمضان رضانمبارک کی افضل اور دن جو ہیں وہ اس ذوالحجہ کے افضل اسی لیے رمضان شریف کے اندر جو شب قدر ہے وہ راتوں کے اندر رکھی گئی ہے دل اس کے افضل سورہ فجر میں و الفجری ولیانعش یہ جو دس دنوں کی یا دس راتوں کی اللہ جن شاہر نے قسم کھائی ہے مفسرین کی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 یا آپ نے فرمایا کہ مامن ایامن الامل صالح فی ہب الاََََََََََن عشہ كا کہ نیک اعمال یوں تو اللہ تعالى کو ہمیشہ ہی پسند ہوتے ہیں لیکن ان دس دنوں میں یہ جو دس دن آ ہیں اس میں جو امن صالح کو جتنا اللہ جل ش پسند فرماتے ہیں یا جتنی اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں يا اس كے ثواب كو بڑھا ديتے ہيں اتنا کسی اور عمل میں کسی اور وقت میں یا کسی اور چیز میں اللہ جل شاہ نہیں بڑ... نہیں دیتے یعنی جو اجل ان دس دنوں میں اللہ جل شاہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے اوپر عطا فرماتے ہیں وہ کسی اور عمل پر یا کسی اور وقت میں عطا نہیں فرماتے صحابہ کرام نے پوچھا اور ان کو اس یقیناً شاید اس زیادہ ثواب کے اوپر تعجب ہوا جبھی نے سوال کیا تو نے سوال کیا کہ یا رسول قول یا رسول اللہ ولیل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللّہ جتنا اجر اور ثواب آپ فرما رہے ہیں کیا یہ اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اتنا نہیں ہے یعنی یہ ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفرمائے فقول رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیل جہاد الفی صبی اللہ اللہ رجرج و ایک بشئی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 علما نے لکھا ہے کہ یہ جو دس دن ہیں ذوالحجہ کے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جس قسم کی عبادتیں جمع ہیں عبادتوں کے تمام تمام اقسام کی عبادت اس کے اندر آ سکتی ہے وہ کسی اور عشرے میں جمع نہیں ہو سکتی مثال دیکھیں اس عشرے میں اور دیگر عشروں میں بھی تو ہو تو سکتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھے نفری نمازیں پڑھے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 یہ ان ایام میں آگے چل کر تو باقاعدہ ایام تشریق آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نمازوں کے بعد بالجہر ہم لوگ تکبیرات کہیں گے لیکن اس پورے عشرے میں اللہ کی بڑائی کو کیونکہ یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جس میں اس کا ذکر ہم ہر جگہ نیت اسم اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس مہینے کے اندر یعنی اللہ جل شاہ کی بڑائی کے بول اور کلمات وہ خصوصیت کے ساتھ زبانوں کے اوپر ہو تو کوئی نہ کوئی مقدار اپنے ذکر کی ضرور متعین کریں اس مہینے اس عشرے میں کہ میں ایک ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا یا اور حسب اللّہ و نعم الوکیل یا اس قسم کے جتنے کلمات بہت سارے اذکار آتے ہیں تو اس کا اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے